یہ نہیں جب أن کو دیکھنے ک ابتر میں تھے Kelقدہ ب نہیں jakتبہ Brother یہ آرکھ ہیں کوئ Yeah, Thank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 اشحد ون محمد نابدہ رسول اماج آواز آج تحرن درس میں خود انسان کی آواز بلند ہو جاتی ہے اس طرح سے آواز زیادہ بڑی اچھی نہیں معلوم ہوتی محمد محمد محمد محمد سورہ الکث ہے اس میں سے میں چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اپنے ناقص علم کے مطابق ان کا مفہوم بیان کروں اپنے لیے سب سے پہلے اور پھر آپ کے لیے درس شروع کرنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علی و صاحب و سلم فدا ابی و امی کی ایک حدیث ہے تبھی میں نے ایک بہت بڑے محدث کے درس میں سنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے اندر صحابہ کو دیکھا رضوان اللہ علیہ مجمعین کہ کوئی اس درخت کے نیچے بیٹھ گیا ہے تو کوئی وہاں کوئی وہاں کوئی وہاں تو کہا کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں تمہارا تفرق تم تقسیم ہو کر کیوں بیٹھ رہے ہو تم قریب قریب بیٹھو صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کے بعد جب ہم بیٹھتے تو اس طرح سے بیٹھتے اور اس طرح پڑاؤ اختیار کرتے کہ ہمارے نیچے ایک چادر بچھائی جائے تو سب اسی پر جمع ہو جائے تو یہ اس موضوع پر انہوں نے بیان کی کہ خارج داخل کو اور داخل خارج کو متاثر کرتا ہے آدمی کا اگر ظاہر اچھا ہو تو اس کے دل پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اگر اس کا ماحول اس کی عادات اس کے طور طریقے وہ اللہ کے ناپسندیدہ ہوں تو دل بھی جو ہے وہ ان کار کا شکار ہو جاتا ہے اس میں خلوص باقی نہیں رہ جاتا جی من الشیطان الرجیم کا یخلوق ما يشاء ما ماں کا نلا سبحان عورت نیو تال ما يشركون وربك يعلم ما تكن سدورهم وما يعلنون والله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى بالآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وَرَبُّكَ ربو کا یق نکما یش اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور جس کو جس کام کے لیے اور جس حال کے لیے چننا چاہے چن لیتا ہے اختیار کر لیتا ہے ماں کان لحم الخیا ان کے لیے جو رب ذوالجلال والاکرام کے مقابلے میں اختیار دعوے دار بنتے ہیں اور لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی اللہ کے مقربین کے پاس اختیارات ہیں حکام کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ ملک کے لیے قانون بنائیں لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا دستور بنائیں ما ماکان المول خیارہ ان کا کوئی اختیار بھی نہیں ہے کہ پر بھی ان کا اختیار نہیں ہے سبحان اللہ اللہ پاک ہے اس سے کہ وہ اکیلا اختیار سنبھالنے اور پیدا کرنے کے لیے ناکافی ہو معاذ اللہ است اللہ اسے کسی اور کی ضرورت ہو وہ کسی کو اپنا وزیر اور اپنا مددگار بنائے یا اللہ تبارک و تعالی کی تخلیق میں کوئی کمزوری ہو کہ کوئی اسے پورا کرے یا اللہ تبارک و تعالی کو کسی وقت معاذ اللہ است اللہ اس تقلیق میں کوئی ایسا معاملہ ہو کہ کسی اور کو کس سپرد کرنا پڑتا ہو وہ اکیلا ہی ہمیشہ ہر حال میں ہر ایک کے لیے ہر دکھ میں ہر سکھ میں اور ہر چیز کے پیدا کرنے کے لیے کافی ہے وہ صبح خان اللہ وہ اور وہ بلند و بالا ہے ان گھٹیا خیالات سے ان گھٹیا افکار سے ان گھٹیا سوچ کے اندازوں سے جو لوگوں نے اختیار کیا ان مایو شری ان تمام شرک کی باتوں سے جو لوگوں نے اللہ کے لیے گھر لے تو میرے بھائی یہ وہ آیات ہیں جس کے بعد اللہ پاک نے یہ فرما دیا دوسری آیت ہے وہ ابو کا یا تو کن سدور غمایو اللہ تمہارا جو رب ہے وہ جانتا ہے کہ تمہارے سینوں میں کیا چھپا ہے تم سینوں میں اس وقت کیا چھپائے ہوئے ہو میں اور آپ سب ہم سینوں میں کیا چیز جو ہے اس وقت رکھتے ہیں وَمَا يُعْلِنُونَ اور ہمارا اعلان کیا ہے وہ خفیہ ظاہر سب کو جانتا ہے وَهُوَ اللَّهُ لَا إلَى إلَّا إلَّا هُو جب وہ ایسا ہی ہے تو پھر وہی ہے اللہ جو الہ واحد ہے اور اس کے سوا کوئی الہ عبادت کے لائق نہیں جب اسی کی یہ صفات ہیں تو ان صفات کا حامل اس لائق ہے کہ اس اکیلے کی عبادت کی جائے لہ ہم اولا و اسی کے لیے ہیں تمام تعریفیں شروع میں بھی اور آخر میں بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پیدا ہونے میں بھی اور مرنے میں بھی اور کسی کام کے بھی شروع ہونے میں بھی اور اس کے انجام کار طریقے سے ختم ہونے پر بھی والا الحکم اور حکم کا حق اسی کو پہنچتا ہے اور اسی کے لیے حکم ہے جو کائنات کا ذرہ ذرہ مان رہا ہے وہ عیدر جون اور اسی کی طرف تم نے لوٹنا ہے یہ سب سے بڑی حقیقت ہے کہ ہمیں یہاں رہنا نہیں ہے اور وہ دن آنے والا ہے بہت پر آ چکا ہمارے کئی عزیز ہمارے کئی رشتے دار جاننے والے بڑے بڑے تن و مند خوبصورت جوان بڑے ہنس مکھ تو پوری ماس بھی گرم ہو جائے اور ایسے خوبصورت کے آدمی देखें اور خیال کرے کہ اتنا صحت مند آدمی میں نے نہیں دیکھا جھٹ پٹک اللہ کا فیصلہ آتا ہے وہ مر جاتا ہے کیا خوب ने کہنے والوں نے بزرگان دین نے کہ نظر دوڑا کر دیکھو تمہیں بوڑھے کم نظر آئیں گے تو بیٹا ہر شخص بوڑھا نہیں ہوا کرتا غور کر لے کہ تم واپس جانے کے لیے یہاں بھیجا گیا یہ وہ چیز ہے جو ہمیں سنجیدہ کرتی ہے کہ آخر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے اس وقت یہاں پر کئی فرشتے موجود ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہے اور ہم انہیں دیکھنے کی تاک بھی نہیں لا سکتے ہماری اتنی ہمت کہاں کہ ہم انہیں دیکھ سکیں آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ اور میرے ساتھ بھی دو دو فرشتے تو یہ ہیں جتنے ہم ہیں اس میں سے دوگڑے فرشتے موجود ہیں اور پھر نبی صلی اللہ علیہ و وسلم کے صحیح فرمان کے تحت اور ان سے بڑھ کر کس کی بات صحیح ہو سکتی بہت سے فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھانپے ہوئے اور گھیرے ہوئے کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اللہ کا ذکر کیا ہے اللہ کا ذکر قرآن ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی سنت ہے وہ بات ہے جو وہیں سے ہوئی وہ اللہ کا ذکر نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ اللہ کا ذکر ہے مگر وحیم اس کی تصدیق نہ کرے دین بنانے کا حق کسی کو نہیں وہ جو اللہ نے آسمان سے نازل کیا وہی دین ہے تو فرمایا بربو کا یلو کما یش اختار تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے پوری کائنات میں انسانیت کی تاریخ میں کبھی کوئی یہ دعویٰ نہ کر پایا ہے نہ آج بھی کر سکتا ہے نہ اس دعوا کو کرنے کے بعد وہ ٹھہر سکتا ہے کہ اس نے پلک کا ایک بال بھی بنایا ہو مچھر کا ایک پر بھی پیدا کیا ہو پوری کائنات کے کفار و مسلمین سب اس پر جمع لی عقل ہو عقل نہ معروف ہو چکی ہو عقل اگر قائم ہے تو بہرحال چاروں نہ چار اسے ماننا پڑتا ہے کہ ساری کی ساری کائنات ایک اللہ کی تخلیق ہے کیا یہ کم نشانی ہے وہ جو چاہے پیدا کرے فعال ما یرید ہو جو چاہے وہی ہو جب وہ اضا آراد اور جب کسی شے کا ارادہ فرد کرتا تھا تو کیا کہتا ہے اس کو کہتا ہے کن اور وہ ہو جاتی رب جلال بلک رام نے ہر شے کو جس حال میں چاہا جہاں چاہ جیسے چاہ پیدا فرمایا اور جس کے لیے جو چاہ اختیار کیا کسی کو مرد بنا دیا عورت بنا دیا کسی کو جانور بنا دیا ہوائیں اور سزائیں بنائی اور ان کی فطرت بنائی لکڑی کی فطرت بنائی کہ وہ ڈوبتی نہیں ہے لوہے کی فطرت بنائی کہ وہ ڈوبتا ہے اس کے اندر سے بجلی گزر جاتی لکڑی کے اندر سے نہیں گزرتی اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے گیس آکسیجن گیس کی فطرت یہ بنائی کہ ہماری زندگی کا اللہ پاک نے اس میں سامان رکھا سب سے بڑھ کر اللہ کا رزق جس کے ہم محتاج ہے وہ سانس ہے پانی کی باری بھی بعد میں آتی یہ سانس لینا آکسیجن کے موجود ہونے کے بغیر ممکن نہیں آج اتنی سائنس تو ہر کوئی پڑا ہوا ہے آج اور دس کیا پانچ جماعتیں پڑھنے والے بچے جانتے ہیں کہ ہوا میں آکسیجن کی ایک خاص مقدار موجود ہے جب پہاڑوں پر ہم اوپر چلے جاتے ہیں تو مقدار کم ہو جاتی پھر سانس گھٹنے لگتا ہے وہاں پر آکسیجن کے سلنڈر لے کر اسپیشل لباس لے کر جانا پڑتا ہے کتنی بڑی فیاضی ہے اور یہ آکسیجن کی فطرت بدلتی نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا کہ یہ آکسیجن سانس دینا بند کر دے سب پھڑک جائیں کیا یہ ممکن نہیں ہے اللہ کے لیے ممکن نہیں یقیناً سب کچھ اس کے اختیار میں اس نے جس کو جو چاہے اختیار کر لیا اور اللہ نے اپنے بندوں میں سے رسل بنائے انبیاء بنائے علیہ مسلاط وسلام اور ان کو اپنے مقرب بنایا اللہ نے صدیقین بنائے اللہ نے شہداء بنائے صالحین بنائے اور بعض کو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کفار بنایا اور ان کے دشمن بنایا اور ان کے ذریعے اہل ایمان کو آزمایا اور اہل ایمان کے درجات بلند کیے تو فرمایا وہ ربو کا یخ نکو ماں یچا یختا طرح رب نظر آئے گا چاروں طرف نظر دوڑا رہے جو پیدا کرنے والا ہے اور اختیار کرنے والا ہے اختیار میں کسی کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں کیا کوئی بڑے سے بڑا کافر کہہ سکتا ہے کہ اپنی مرضی سے پیدا ہوا اور کیا اس سے بڑھ کر یہ دعوی کر سکتا کہ اپنی مرضی سے جائے گا جب وہ چاہے گا جہاں وہ چاہے گا جس حال میں وہ چاہے گا بڑے سے بڑا رند اللہ تبارک دنیا میں جگہ جگہ مسلمانوں کے زبیحے قائم کرنے والا مذبا خانے قائم کرنے والا مسلمین کے ساتھ وہ سلوک کرنے والا لوگوں نے جو جانوروں کے ساتھ بھی کبھی نہیں کیا وہ بش اور اس کے ساتھی اور اس طرح کے دوسرے کفات کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اپنی مرضی سے دنیا میں آئے ان کی جنس جو ہے مرد کی انہوں نے خود بنائی اپنے آپ کو عورت نہ بننے دیا اپنے آپ کو کالا نہ بننے دیا گورا بنا لیا کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا ربو کو یا اپن گما یا تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے اختیار فرماتا ہے ما کران الحم الخیارا یہ دعوے دار یہ جھوٹے دعوے دار ان کے پاس کوئی اختیار نہیں نام کیا رکھتے تیرا دیتا غوث بخش کیا تیر دے سکتا ہے بیٹا نہیں اللہ دیتا ہے ہر ایک کو اللہ جو چاہتا ہے کیا یہ جانور جنگلوں میں اتنے جانور ہیں ان کے اتنے خاندان ہیں کہ یہ بھی امم ام تمہاری طرح امم ہیں امتیں ہیں جانوروں کی جن کو ہم جانتے ہیں وہ سی مخلوقات جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں سمندر کی مچھلیاں سمندر کی مخلوقات ہوا کی مخلوقات جراثیم یہ سب خاندان اور قبیلے ہیں حتیٰ کہ یہ پودوں کے خاندان اور قبیلے ہیں بوٹنی کا علم ہے یہ پودوں کا علم پودوں کے علم پر آپ کتابیں دیکھنے لگ جائیں پوری لائبریریاں کی لائبریریاں بھری ہی ہوئی ہیں لوگوں نے پی ایچ ڈی کی پودوں کا علم اتنا علم ہے کہ پوری زندگی صف کر دے تو اس کا تھوڑا سا اقدار حاصل ہوگا اور اس کے بعد جانوروں کا علم زیالوجی اتنے جانور اتنے پودے اتنے انسان سب کے قبائل ہیں سب کے خاندان ہیں سب کے اسرے ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر ان کے بڑے بڑے کمبے اور قبیلے ہیں اور اس کے بعد چھوٹے ہیں صرف چھوٹے خاندان ہیں پہچان کرنے کے لیے کسی پودے کی اس کے خاندان کا نام دیا جاتا ہے بڑے قبیلے کا پھر اس کے چھوٹے خاندان کا پھر اس کی فیملی کا نام دیا جاتا ہے پودا پہچانا جاتا ہے یہ کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں کیا یہ کبھی کسی قبر کی نظر و نیاد کرتے ہیں کیا پینا دیتا اور غوف بخش نام رکھتے ہیں کبھی یہ جانوروں کے کتنے بچے ہیں اور ان کو کون کنٹرول کرتا ہے اگر دنیا پر کتے ہی کتے ہو جائیں ہم کدھر جائیں ہم جی نہیں سکتے اگر ان کتوں کو اللہ واحش کر دے واسی جانوروں کی طرح ہو جائے ہمارے پالتو جانور گھوڑے اور گدے واسطی جانور بن جائے ہمارا جینا دو بھر ہو جائے ان کی مقدار کو کون سنبھالے ہوئے کون ہے جو ایک حد میں رکھے ہوئے کہ عورتیں ہی عورتیں نہ دنیا پر ہو جائیں مرد ہی مرد نہ ہو جائیں جیسے مالک فرماتا ہے اس اگلی آیات میں اللہ فرماتا کل ار تم کیا تم دیکھتے نہیں ان جا کم الر مدن کی ما اگر قیامت تک اللہ راضی کر دے دن چڑھ نہیں من اللہ غیر اللہ تم بھی دیا کون ہے اللہ کے سوا معبود عبادت کے لائق جو تمہیں دل کی روشنی لا کر دے گا آفا لس محس سنتے کیوں نہیں حکام کھول کر دل کی کھڑکیاں کیوں نہیں کھولتے اللہ کے لیے دل میں جگہ کیوں نہیں بناتے اپنے مالک کے لیے سوچتے کیوں نہیں سوچے گے تو پہچان ہوگی پہچان ہوگی تو دل اس کی محبت سے اس کی تعظیم سے لبریز ہو جائے گا پھر امج پڑے گا شو اللہ کی عبادت کا پھر جی چاہے گا کہ وہ مجھے کہے اور میں مانوں وہ کہے کٹ جاؤ میرے راستے میں میں کٹ جاؤں جیسے وہ نوجوان جو اپنی زندگی کو ایک مچھر کے پر کی بھی قیمت نہیں دیتے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں کہ اللہ میری باری کب آئے گی تیرے راستے میں مرنے کے لیے یہ سب ایمان کی نعمت کا نتیجہ تو فرمایا کہ اگر رات ہی کر دے سر مدن یوم القیاما قیامت کے دن تک من الہ غیر اللہ یا دیا کوئی ہے اور مبود جو تمہیں روشنی لا دے گا کل ار تم کن جا کم انہارا سر مدن یوم القیاما اور اگر قیامت تک دن ہی چڑھائے رکھے رات دے نہ تمہیں سکون کے لیے من غیر اللہ یا کہاں سے رات لاؤ گے جس میں سکون حاصل کرو گے سکون برباد ہو جائیں گے لوگ پاگل ہو جائیں گے اور اگر دن نہیں ہوگا تو زندگی ساری ختم ہو جائے گی اللہ کی اتنی بڑی نشانیاں دن اور رات میرے باپ نے بنائے نہیں یہ میرے مالک کی مہربانی ہے یہ آکسیجن کائم ہے سانس آ رہا ہے منہ پر ناک پر ہاتھ رکھ کے دیکھیں کتنی دیر رکھا جاتا ہے فوراً ہی ہاتھ اٹھائیں گے اور کوئی دوسرا ہاتھ رکھے گا تو ایک ٹانگ بے شاختہ اسے ماریں گے وہ آپ کا محترم استاد کیوں نہ ہو جب برداشت نہیں ہوگا یہ تو انسان کی حقیقت ہے انسان بس اتنا ہے کہ دو اس کے راستے جو ہیں ہوا لینے کے وہ روک دو بس جو کچھ مرضی منوا لو اس سے پھر یہ ٹکے گا نہیں اور اللہ ہی گندگی نکالنے والا ہے جس کے بعد انسان ہوش میں آتا ہے اسی کو روک دے تو انسان کے پلے میں کیا ربو کو یخ نکو ماں یشو یختار ماں کان الحم الخیارا کسی کا کوئی اختیار نہیں میں اپنے دل کو خود دھڑکا رہا ہوں آپ خود دھڑکا رہے ہیں کسی نے دھڑکن کی رفتار مقرر کی کون آنکھیں جھپکاتا ہے کون خون کا دوران چلاتا ہے کون غذا کے قیمتی حصوں کو جسم بدن بناتا ہے کون فالتو حصوں کو خارج کرتا ہے کون ہے جو دیکھتے دیکھتے بیٹے خدمت بھی کر رہے ہیں آسٹریلیا چلے گئے سعودیہ چلے گئے ادھر چلے گئے بڑا مال گھر میں آیا بابا جی پھر بھی برے ہو رہے ہیں پھر بھی انکڑی پتہ چلتا ہے کہ وہ آخری اسٹیشن آنے والا ہے ہر روز جو ہے اس اسٹیشن کے قریب ہوتے ہیں جو پانچ دس سال کے بعد ملتا ہے بٹی صاحب بڑھے ہو گئے بٹی صاحب کو بڑا غصہ اس بات سے آتا ہے کیونکہ وہ تو ہر روز شیشے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں وہ تو بےچارے شیو بھی کرتے ہیں داڑو کو بھی چھپاتے ہیں اب بڑی کوشش کرتے ہیں جوان بننے کی مگر اب جو داستان کے پاس دیکھ رہا ہے وہ بیچارہ کیا کرے بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا برقی صاحب آپ تو بڑھے ہو گئے اب تو آ گیا گرستان بدن میں مگر مومن کو جب یہ کہا گیا تو اسے اپنا مالک یاد آ گیا اس نے کہا تیرے ساتھ ملاقات قریب ہو گئی میرے مالک مجھے معاف کرنا میں تو قریب جا رہا ہوں اپنے سٹیشن کے گاڑی رکنے والی ہے پھر اترنا پڑے گا یہاں پر تو کسی مرضی سے کسی کی مرضی سے سٹیشن نہیں آیا کرتا یخن ما ماں و ہو ما کان الحمد الخیارا ان کا کوئی اختیار نہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے کہ کوئی اختیار کا دعوے دار کوئی اختیار دکھا سکے اللہ پاک ہے کہ اکیلا اختیار اور پیدائش کو سنبھال نہ سکے اللہ پاک ہے کہ پیدائش کرنے کے بعد وہ لوگوں کو سنبھالا نہ دے سکے رازق بھی تو وہ ہے خالق بھی تو وہ ہے مالک بھی تو وہ ہے موت دینے والا بھی تو وہ ہے اور تمام چیزوں کی قدر و مقدار اسی کے اختیار میں انسانوں کے گھر اگر جانور پیدا ہو جائیں یہ کون ہے جو ان سب چیزوں کو سنبھالے ہوئے وصوب خان اللہ اور اللہ تبارک و تعالی پاس ہے و تعالی اور بلند ہے ان تمام بہ سیدھا اور گندے ابکار تھے انما یوسری کن جو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی مشکل کچھ ہے کوئی کرنی والا ہے کوئی فریاد رس ہے جس کے پاس جا کر مشکلیں حل ہوتی ہیں جس کے پاس بچہ بچی ملتا ہے جو دشمن کے مقابلے میں ہمیں مضبوط کرتا ہے پاکستانی فوج کا نعرہ کیا ہے فوج میں جنگ کے وقت ان شدید لمحات میں جب کہ موت سامنے کھیل رہی ہوتی یا علی جنگ میں اللہ کو نہیں پکارتے علی کو پکارتے رضی اللہ تعالی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا کافی نہیں ہے کہ جنگ کے معاملات بھی سنبھال لے بچے پیدا ہونے کے معاملات بھی سنبھال لے موت کو بھی سنبھال سنبھالے رزق کو بھی سنبھال لے کائنات کی ہر مخلوق کو سنبھالے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں یقیناً میرے مالک تو کافی ہے صرف اپنے بندوں کے لیے نہیں اپنی ساری مخلوق کے لیے تو اکیلا ہی کافی تو فرمایا وربو کا یا علم اور تیرا اللہ جانتا ہے کہ سینوں میں کیا ہے اور ظاہر کیا کرتے ظاہر یہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کے بندے اللہ پاک میں سے نہیں ہے تو اللہ کے غیر بھی نہیں اور اللہ کے نیک بندوں کو مصیبتوں میں مشکلوں میں پکارا جائے تو کام ہو جاتا ہے یہ ظاہر تو کرتے ہیں مگر حقیقتاً سینوں میں معلوم ہے کہ جب مشکل بنتی ہے تو اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا جب بچے کو بیماری لاحق ہوتی ہے تو پھر ہاسپیٹل لے جاتی یہ ذرائع ہیں یہ مشکل کچھ نہیں نہیں یہ ذرائع ہیں ذرائع کو اختیار کرنا جائز ہے مگر صرف وہ ذرائع جو اللہ نے جائز قرار دیے جو ذرائع حرام ہیں ان کو اختیار کرنا ممنوع ہے اور جہاں ذرائع ہی نہ ہوں کیا ڈاکٹر مر جائے تو پھر اس کے پاس بھی کوئی بچہ اپنا تشخیص کروانے کے لیے اور علاج کروانے کے لیے لے جاتا ہے نہیں حتیٰ کہ ڈاکٹر نابینا ہو جائے تو اس کی پریکٹس ختم ہو جاتی اب وسائل ختم ہو گئے مشکل کشائی اور حاجت روائی اللہ کے پاس جو ڈاکٹر کو سمجھے کہ یہ صفا دیتا ہے وہ مشرک وہ میرے مالک کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے ڈاکٹر کو ڈاکٹر کے پاس صفا نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس ایک ہمدردی ہے ایک محنت ہے ایک ذریعہ ہے ایک تجربہ ہے وہ دوائی دیتا ہے اللہ چاہتا ہے تو چپا ہوتی ہے ورنہ جتنے بڑے بڑے ہسپتالوں میں مر رہے ہیں سب دوائیاں استعمال کرنے کے بعد ہی مر رہے ہیں بے شمار ہیں جو دوائیاں استعمال کرنے کے بعد بھی ہر روز مرتے ہیں اور بہت سے وہ ہیں جو کوئی دوائی استعمال نہیں کر پاتے غربت کی وجہ سے دور دراز علاقوں کی وجہ سے اور وہ شفا یاب ہو جاتے اللہ پاک کے فضل و کرم سے تو فرمایا وربو کیا علم تو کنا نون اللہ جانتا ہے سینے میں کیا میرے بھائیو صحیح بات سچی بات ہے آج میں آپ کو ایک بات بتا دوں جو قرآن بتاتا ہے اللہ کہتا ہے وہ کون کولن بات کرو تو سچی بات کرو اللہ سے ڈر جاؤ ایمان والوں یا منف اللہ, اللہ وکول کولن سدیدہ اللہ سے ڈر جاؤ اور ڈر کر ایک کام پکڑ لو ایک تم صرف ایک کام کر لو وقول فدیدہ بات کرو تو سیدھی بات کرو اگر سیما دوائی دے رہا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے حق ہے بات تو یہی ہے کہ ساری کائنات میں اللہ کے علاوہ کسی کی پیدا کی کوئی چیز نظر نہیں آتی اور ساری کائنات میں مالک کے سوا ڈیلے کا اختیار کسی کے پاس نظر نہیں آتا پھر جانا کسی کے پاس کیوں ہاں انیکوں کے پاس جائیے صالحین کے پاس جائیے ان سے دعا کروائیے صالحین کی دعا ہو سکتا ہے اللہ زیادہ قبول کر لے کیونکہ اس کے تابعدار بندے اور آپ کا کام ہو جائے یہ تو دعا ہے یہ تو ذریعہ ہے عمر بھی گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا سالی صحیح بخاری کی روایت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عباس کو کھڑا کیا جو کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے رضی اللہ تعالیٰ ان اور کہا اللہ پاک جب تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے جب وہ زندہ تھے تو ہم ان کی دعا کا وسیلہ پکڑتے تھے ان سے دعا کراتے تھے اسے وسیلہ بناتے تھے وسیلہ کہتے تھے کو وسیلہ ذریعہ یہ سڑک وسیلہ لاہور تک جانے کا تو ذریعہ بناتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہے اللہ پاک کہ وہ دعا کرے وہ وسیلہ بنے وہ ذریعہ بنے اب نبی کے چچا کو رضی اللہ تعالیٰ عباس کو ہم کھڑا کرتے عباس دعا کرتے ہیں بارش ہو جاتی اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا وسیلہ نہ تھی ان کا دعا کرنا ہاتھ اٹھانا اللہ سے گڑ گڑانا اگر یہ عمل یہ عمل یہ وسیلہ نہ تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسا مبارک جوں کا تو صحیح میں آ چکا ہے کہ مٹی پر کیوں چکے علی گلاد و اسلام کے جسم کو کھائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طاہر و متحد پاک اور پاک کیا گیا جسم جس کو چوما ابو بکر صدیق نے موت کے بعد ماتھوں پر چوما اور کہا والنہ آپ زندگی میں بھی پاک تھے آپ مرنے کے بعد بھی پاک ہیں لا ملا آپ کو دو موتیں نہیں دے گا اب آپ زندہ ہوں گے پھر آپ کو کبھی موت نہ آئے گی آپ جنت کی لا گوال نعمتوں میں جنت کے سردار ہوں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم و امی ان کا جس مبارک وہ موجود ہے قبر نبی میں پھر اس کا وسیلہ کے نہیں عمر نے پکڑا اس لیے کہ آج نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں کر سکتے آج وہ موت آ ان کے عمل کا معاملہ ختم ہو گیا اب وہ جزا میں ہوں گے اب وہ انعامات میں ہوں گے امتحان اللہ نے سب کا لینا اپنے نبیوں کا بھی ولا نب الینا ہم ان کو بھی پوچھیں گے جو ان کی طرف بھیجے گئے انبیاء کو بھی پوچھیں گے علی مسلاط اسلم سوال کریں گے اللہ سب کو سوال کرتا ہے سب کو امتحان لیتا ہے ان کا دار دارالمتحان ختم ہو گیا وہ دار الجزا میں ہے بہترین شاندار حالات میں ہیں جو کہ کسی اور کو نہیں مل سکتے امام الانبیاء ہیں سب سے اوپر ہیں چوٹی پر ہیں انسانوں میں سب سے اعلیٰ ترین حالات میں اعلیٰ ترین اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہیں وہ دنیا میں نہیں لوٹیں گے اب جنت ہی پہ جائیں گے اب دروازہ سب سے پہلے وہ کھلوائیں گے پوچھے گا جنت کے دروازے کا دار ہوگا کون ہے تو فرمائیں گے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ وآلہ فرمایا آپ کے لیے حکم دیا گیا تھا کہ کھولا جائے کھولا جائے گا سب سے پہلے داخل ہوں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جساء اکدر آپ کا مبارک بدن پاس طاہر متحر ہر بطن وہ موجود ہے مگر آپ کا عمل نہیں آج ہو سکتا آپ دعا نہیں کر سکتے کیونکہ آپ اپنے دار العمل سے دارالجذا میں چلے گئے اب آپ انعامات کی دنیا میں ہیں عمل کی دنیا آپ کی ختم ہو گئی اب اب باپ کو کھڑا کرتے ہیں عمر بخاری کی صحیح روایت ہم ذمہ دار اس کو دکھائیں گے تو وہ پھر دعا کرتے ہیں تو بارش ہوتی ہے تو معلوم ہوا کہ حقیقت یہ ہے وقول کولن سدیدہ میرے پیارے بھائی بات کرو تو سیدھی بات کرو وہ بات جو سینے میں ہے کہہ دے زبان سے اگر سینے میں کھٹکتا ہے کہ یار یہ جو ہم جاتے ہیں جا کر قبروں پر نظروں نیاز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ کام ہو گیا تو میں یہاں پر چادر چڑھاؤں گا بکرا ذبح کروں گا میں یہ کروں گا وہ یار انہوں نے تو کچھ بھی نہیں دیا سچی بات ہے اللہ نے دیا اگر یہ نیک لوگ ہیں مر گئے ہیں تو بہترین حالات میں ہے ان انہوں نے جو نصیحتیں کی ہیں ہم ان پر چلیں اللہ ہمیں بھی ان کی طرح اعلیٰ حالات سے ہم کنار کرے گا اللہ ہمیں بھی دراجات دے گا دل میں کھٹکتی ہے ضرور رکھ وعلم ما یا علامہ وما تم سدور اللہ خوب جانتا سینوں میں کیا منہ سے کیا کہہ رہے ہیں اس لیے بکول قولا سدیگہ ایک طرف قانون اختیار کر میں اور آپ کہ بات وہ کرنی ہے جو دل میں ہے اگر دل میں کھٹکتی ہے تو پھر منہ سے اسے صحیح نہیں کہنا تحقیق کرنی ہے اور اگر دل میں مان لیا بات غلط ہے پھر منہ سے دباغ دول غلط کہہ دینا بے شک ہمارے آبا و اجداد کی بات کیوں نہ ہو بے شک یہ بات پچھلے سو سال سے ہم کیوں نہ سنتے آ رہے ہیں دو سو سال سے ہزار سال سے ہمارے سارے بزرگ کیوں نہ یہ بات کہتے ہوں ہمیں وہ بات کہنا ہے اللہ کے بارے میں جو اللہ پاک نے کہنے کا حکم دیا ہے وقول بات سیدھی کرو کیا ہوگا پھر آ مالکم اللہ فوری عمال ٹھیک کر دے گا نماز بھی ٹھیک روزہ بھی ٹھیک زکوات بھی ٹھیک حج بھی ٹھیک اور معاملات بھی ٹھیک بیوی کے ساتھ سلوک بھی ٹھیک ماں باپ کے ساتھ سلوک بھی ٹھیک لوگوں کے ساتھ سلوک بھی ٹھیک دنیا میں حاکموں کے ساتھ سلوک بھی ٹھیک اور روز بھی ٹھیک سارے دنیا اور دین کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے مال حکم وہ لہ ضرم زونو پھر ہم گناہوں کے لکھڑے ہوئے غلطیاں تو ہم سے ہوتی ہیں غلطیوں کے بغیر تو کوئی بھی نہیں ہے ہم تو پھسل جاتے ہیں پھر اللہ غلطیاں بھی معاف کر دے گا گنا بھی معاف کر دے گا ذنوبکم فقد فوزا یا اور جس نے اللہ کی بات مان لی اس کے رسول کی تعداد کر لی صلی اللہ علیہ و وسلم تو وہ بڑی کامیابی یعنی جن جنت میں چلا گیا دنیا میں بھی کامیاب جنت میں بھی تو اللہ کہتا ہے کہ سینوں کو بھی جانتا ہوں اور منہ سے جو کہہ رہے ہو وہ بھی جانتا بھائی سچے دل سے سوچنے بیٹھ جائیں اللہ کے بارے میں جو اختلافات امت میں ہوئے ہیں ان کے بارے میں اہمی کتاب نے بھی یہ نے خارا نے بھی اختلافات کیے تھے بجینا کے آنے کے بعد کُلی زلیم کے آنے کے بعد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بھی تہتر فرقے ہو جائیں گے قرآن اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آ گئی ہے کل روشنی ہے اور سورج ہے جو پوری چمک دمک کے ساتھ دن کو روشن کیے ہوئے اسلام دن ہے لو لا اس کی راتیں بھی دن کی طرح ہے. اس میں سورج چمک رہا ہے اسلام کا وحی کا اس میں جو شخص بھٹکتا ہے جان بوجھ کر بھٹکتا ہے تو فرمایا چوہتر پھر کے ہوں گے کل لوہا کل سب کے لیے آگ کا ڈراوا ہے آگ میں جا سکتے ہیں اللہ واحدہ. چوائے ایک کے تو میرے بھائیوں جو اختلافی بات ہو اس میں ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کرو یہ کیا کہتا ہے وہ کیا کہتا ہے کبھی بھی غصہ نہ کرو غور, کرو غور کرو غلط ہو سکتی ہے میری بات غلط ہو سکتی ہے میرے بھائی کی بات غلط ہو سکتی ہے آئیے قرآن کی روشنی میں فیصلہ کریں آئے سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کون سی بات صحیح ہے تو فرمایا کہ اللہ ہے کہ جو سینے چھپا رہے ہیں اور جو زبانیں کہہ رہی وہ اللہ اللہ اللہ اللہ اور جب اللہ ایسا ہے کہ پیدا بھی وہ کرتا ہے سنبھالتا بھی وہ ہے موت بھی وہ دیتا ہے اختیار بھی وہ کرتا ہے جس کو جو مرضی بناتا ہے جہاں جو چاہتا چاہ ہے کرتا ہے ہاں مایوری یا جو چاہتا ہے کرتا ہے وہی وہ ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور جب اللہ ایسا ہے کہ تمہارے بھید تک تو جانتا ہے چھپ کر کہیں بھاگ نہیں سکتے اس سے تو پھر بات یہ ہے بہ اللہ اللہ اللہ اللہ عبادت کے لائق صرف وہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا لہ الحمد الخر دیکھو کہ پیدا ہونے میں بھی اس کی تعریف ہے اور مرنے میں بھی اس کی تعریف ہے یعنی پیدا ہونے سے مرنے تک ساری تعریفیں اللہ کے لیے نہ تم پیدا اپنی مرضی سے ہوئی نہ تم نے جینس اپنی مرضی سے بنائی نہ خاندان اپنی مرضی سے چنا نہ اپنی عمر اپنی مرضی سے مقرر کی کہ میں اتنے سال کا ہونے کے بعد مروں گا موت بھی اللہ کی مرضی سے آئی پیدائش بھی اللہ کی مرضی سے ہوئی تم جو کچھ بھی دنیا میں کرتے رہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوا جو تقدیر اس نے لکھ دی تھی اسی طرح ہوا جو اس نے نہیں لکھا وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا تو پھر بات یہ ہے کہ جب سینے کے بھید بھی ڈال دیا رکھ لے گا اپنے سامنے اور عذاب میں ڈال دے گا اگر سینہ کچھ ہوا زبان نے کچھ کہہ دیا اللہ کے بارے میں دنیا کے بارے میں کرے گا جھوٹ ہے سزا ہوگی اس کی جہنم میں مگر اللہ کے بارے میں جھوٹ سر کو کفر ہے اللہ کے بارے میں جب بات آ جائے تو پھر چاہیے کہ ہماری روح کانپ اٹھے ہمارے جسم میں لرزہ ساری ہو جائے اللہ کی بات کرنے لگا ہوں میں اللہ اپنے نبی محمد کو کہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ما علم اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء زبان نہ کھولنا اس معاملے میں جس میں آپ کو علم نہیں ہے دین کے معاملے میں کوئی بات نہ کہنا جب تک علم نہ ہو ان سما یہ کانوں سے بسرا ان آنکھوں سے بل فا اس دل سے کل کل الا پرانا انہوں مسلا ان سب سے سوال ہوگا ایک ایک سے میں پوچھوں گا دل بھی اس دن ہمارے مخالف ہو جائے گا آنکھیں بھی مخالف ہو جائیں گی ہاتھ بھی دعائیاں دینے لگیں گے وہ کہے گا لما صاحب تو ملینا میرے اوپر کیوں دعائیاں دے رہے ہو وہ کہے گا اللہ نے بلا دیا ہم کیا کریں میرے بھائیو جب ایسا ہی معاملہ ہے رب کا تو پھر علا بھی وہ ہے عبادت کے لائق بھی وہ ہے اس کا چل رہا ہے تو پھر انسان پر حکم کرنے کا حکم چلانے کا کو کوئی حق نہیں رکھتا کوئی مولوی پیر فقیر یہ حق نہیں رکھتا کہ مسئلہ بتائے کسی چیز کو حلال کہ حرام کہے کسی چیز کو منع کہے اور کسی چیز کو جائز کہے کسی چیز پر فواب کہے کسی چیز پر عذاب کہے مگر اللہ کی بات سننے کے بعد اور کسی حاصل کو اختیار نہیں اسمبلی میں بیٹھے اپنے قانون بنائے یہ پاکستان کا حلال ہے یہ شریعت کا حلال ہے پاکستان کے قانون میں ویڈیو کیسٹوں کی دکان کھولنا نہ جائے ویسے جس قسم کی مرضی ویڈیو کیسٹ ہے پاکستان کی شریعت میں جو انہوں نے اسمبلی میں بنائی جائز کاروبار ہے خانا بنانا لوگوں کے خلاف بگڑنا پاکستان نے جو شریعت بنائی اس میں سود بینک یہ سب کھولنے جائے گا پاکستان نے جو شریعت بنائی اس میں ان عورتوں کو رقص کرنے کا لائسنس ملنا جائے گا لائسنس کے تحت رقص کریں وہ بیچاری وہ جو اپنی عزت بیچتی ہے وہ جو سکرین پر آ کر لوگوں کے لیے پیسٹری کا پیس بنتی کسی کی بیٹی ہوتی ہے کسی کی بہن ہوتی ہے کسی کی ماں ہوتی ہے کسی کی پوپڑی اور خالہ ہوتی ہے ساری دنیا کے سامنے اپنا حسن پیش کرتی ہے اور اپنے ساتھ بے حیائی کی حرکات کرواتی ہے پوری فلم سکرین پر آج تو ہر گھر میں موجود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے یہ ٹی وی کہ گھر گھر یہ گشتیاں ناچے گی اور لوگوں کے سر پر گانے بجیں گے وہ گانے بجیں یہ ناچ رہی ہے گھروں میں اس کا بھی سب کچھ جائز کاروبار فلم بنانا جائز کاروبار شوٹنگ ہو رہی ہے اور یہ مرد اور عورت یہ پہ کر رہے ہیں ساری دنیا کے سامنے گندی گندی باتیں کر رہے ہیں اور کیسی حرکتیں کر رہے ہیں اور مرد پوچھے ہر گئے شوٹنگ ہو رہی ہے امن پاکستان میں حلنا ڈالنا یہ شوٹنگ ہے اس کو قانونی طور پر ہے یہ شریعت پاکستان میں آئین پاکستان کے کچھ جائز ہے کچھ اللہ کے جائز ہیں کچھ آئین پاکستان کے حرام ہے کچھ اللہ کے حرام ہے آئیں پاکستان میں قبروں پر چادریں کرانے کا انتظام کرنا بلکہ خود وقت کا خبر جاتا ہے اور کوئی پگڑی بنداتا ہے کوئی اوپر چادر چڑھاتا ہے بھائی مجھے یہ تو بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر پر جن میں ان کا جشب اکہر ہے ابو بکر نے کون سی چادر چڑھائی تھی رضی اللہ تعالیٰ ذرا وہ کپڑا تو بتاؤ کون سا تھا, تھا کوئی بھی نہیں بتاؤ تو صحیح کس عرق سے دھویا تھا انہوں نے تو آگے زمزم سے بھی دھویا تھا بتاؤ کس دن ارف لگتا تھا خلافت راشدہ میں اور ظالموں کدھر چلے جا رہے ہو کیا محمد سے بڑھ کر کوئی ذات ہے عزت کے قابل واللہ امام سے بڑھ کر کوئی نہ عزت کے قابل ہے نہ کوئی اور متاح ہے ان کے بعد عیسیٰ بھی نازل ہوں گے علیہ السلاط وسلام اور ضرور نازل ہوں گے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطالرہ کے مطابق نماز پڑھیں گے اور اس کے مطابق حکومت کریں گے میرے بھائیوں الحمد خبردار حکم کا ہر کسی کو ہے کسی کو حلال اور حرام مقرر کرنے کا حق نہیں نہ کسی اسمبلی کو نہ کسی معلوم کو نہ کسی درویش کو جب رب کا قرآن آ جاتا ہے جب رسول کی حدیث آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت آتی ہے سب باتیں ختم ہو جاتی ہے ہر بڑے کی بات چھوڑ دی جاتی ہے پھر اللہ کے رسول کی بات آخری بات ہوتی امام ابو حنیفہ نے کیا فرمایا رحمہ اللہ اذا صح ادا سہ الحدیث مذہبی جب صحیح حدیث ثابت ہو گئے ابو حنیفہ کا وہ بھی طریقہ ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا فرمایا فرما اترو کو قولی جی یہ رسول اللہ میرے قول کو چھوڑ دینا اگر تمہیں رسول اللہ کے قول کی خبر ملے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو حنیفہ کا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کال کے خلاف ہو سکتا ہے کیا اس میں ابو حلیفہ کا کوئی گنا ماض اللہ ہرگز نہیں ہم ان پر نیک دمان رکھتے ہیں وہ تو امت کے بہت بڑے امام تھے بہت عزت والے انسان تھے پھر انہوں نے نبی علیہ صلاحت اسلام کے قول کے خلاف کیوں فتویٰ دیا اللہ کے نبی کا فتویٰ اور, اور ابو حریفہ کو خلاف یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ انہیں حدیث نہ پہنچی ہو اور ان کے پاس جو قرآن کا علم تھا اس کے مطابق ان نے فتویٰ دے دیا اور جو سنت کا علم تھا وہ خاص معاملے میں خاص حدیث کے پاس نہ پہنچی اور ان کا فتو اس کے خلاف ہو گیا یا پہنچی تو اس کی صنعت ذریع تھی وہ صحیح صنعت سے ثابت نہ تھی یا کسی محدث کے پاس پہنچی اور وہ بھول گیا یہ غلطیاں ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے علماء ربانی دین میں علماء حقہ میں بھی اختلاف ہوا ہے صحابہ میں بھی اختلاف ہو جاتا تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین جبکہ عمر کے گھر ایک صحابی آتا ہے صحیح حدیث تین آوازیں دینے کے بعد چلا جاتا ہے اور پھر عمر نے بلوایا کیوں چلے گئے انہوں نے کہا کہ نبی علیہ سلاط وسلام نے فرمایا تین دفعہ آواز دو نہ جواب آئے تو چلے جاؤ کہا اس حدیث کا گوا لاؤ ورنہ میں کوڑے مرواؤں گا یہ عمر کی احتیاط ہے ورنہ وہ کسی کو کوڑے نہیں مروانا چاہتے تھے یہ صرف اس لیے کہ حدیث کی اہمیت محمد کے منہ سے نکلی ہوئی بات صلی اللہ علیہ وسلم وما تو کبھی اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں وہ جب بولتا ہے اللہ کی وہی ہوتی ہے وہ قرآن بولے یا حدیث بولے وہ اللہ تعالیٰ کا بلایا ہوا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا دین کے اندر جو بات بھی کرتا ہے اللہ تعالی کے حکم کے بات کرتا ہے تو عمر رضی اللہ تعالی نے کو گواہی دی گئی تب انہوں نے اس شخص کو چھوڑا تو اس سے پہلے عمر کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی ایسا ہو سکتا ہے تو یہ باتیں کوئی کسی عالم کے لیے کسی امام کے لیے بےزتی کا باعث نہیں بلکہ وہ امام بھی زندہ ہوتا تو وہ پہلے یعنی موت سے پہلے یہ کہہ گیا اترو کو قولی بھی خبر رسول اللہ میرے کال کو چھوڑ دینا جب رسول اللہ کے کال کی خبر مل جائے جب نبی علیہ صلاح والسلام کا کال ان کا فرمان مبارک میرے فرمان میرے فرمان یا میرے فتح کے خلاف ہو جائے میرے کو چھوڑ دینا فتح کو ان کو اختیار کر دے تو میرے بھائیوں اور ماں وال حکمسی حکم کا ہے ترجاؤن اور یہ یاد رکھو کہ اگر اس کے حکم کے علاوہ تم کسی مولوی درویش کے حکم کے سامنے جھکے بعد اس کے کہ تمہیں پتہ چل گیا کہ اللہ کا حکم تو اس کے خلاف ہے مگر مولوی درویش کا حکم یہ ہے لہذا میں اپنے مولوی درویش کو تو ناراض نہیں کر سکتا سائی کو تو ناراض نہیں نہ کیا جاتا پھر آخر یہاں اس بستی میں رہنا ہے پھر آخر ہم نے لڑکیاں دینی ہیں آ کر ہم نے خوشی میں غمی میں شریک ہونا ہے سب ہمارے مخالف ہو جائیں گے اللہ کے مقابلے میں کسی کی پرواہ نہ کر اللہ تیرے ساتھ ہے تو کون تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہس بونا اللہ ہمارے لیے کافی بہترین کام اللہ جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہوا حسب اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو میرے بھائیوں اسی طرح سے حاکم کا حکم قرآن سنت کے خلاف ہاکم جو ہے وہ تو جائز کرتا ہے اس بات کو کہ اگر کسی آدمی کا لڑکا پرویزی ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے اللہ کبھی نہ کسی کو یہ دکھ دکھائے وہ پرویزی ہو جاتا ہے حدیث رسول کا انکار کرنے لگتا ہے کافر ہو گیا وہ قرآن کو بدلی کتاب کہنے والوں کے ساتھ مل جاتا ہے جو سحابا کو کافر کہتے ہیں یا ان کے ساتھ مل جاتا ہے جو کہتے ہیں ہمارے آئمہ معصوم ہے یا وہ کچھ اور ہو جاتا ہے دہائی ہو جاتا ہے وہ مرزائی ہو جاتا ہے وہ عیسائی ہو جاتا ہے مرزا تک چلو نہ جائے وہ صرف یہ قید دہائی ہو جاتا ہے کہ وہ مرزا کو یہ کافر قرار دے چکے ہیں پہلے پاکستان میں وہ بھی مسلمان تھا کئی سال مرزائی مسلمان تھا اب کچھ دیر سے وہ کافر ہو گیا کیونکہ یہاں حکومت کافر دے. کافر قرار دے تو پھر کافر ہوتا ہے اس سے پہلے اللہ کا کافر ہو تو وہ کوئی بات نہیں حکومت اگر کافر نہیں کہتی تو پھر مسلمان ہی پرویزی مسلمان ہے پاکستان کے قانون میں انکار عدیش کرنے والا دہائی مسلمان ہے پاکستان کے قانون میں اور جو صحابہ مقافر کہے سوائے 17 صحابہ کے یا صحابہ مقافر کہنے والے کو مسلمان کہے اور قرآن کو بدلی کتاب کہے وہ بھی مسلمان ہے اپنے اماموں کو معصوم کرے وہ بھی مسلمان ہے پاکستان کی شریعت میں اللہ کی شریعت میں نہیں اب اگر وہ ایسا ہو جاتا ہے آپ اسے جائیداد نہیں دیتے آپ کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہی نہیں اس نے اپنا دین بدل لی دی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بخاری اور مسلم کی صحیح روایت ہے لا یعس المومن القافر ور القافر المومن نہ مومن کاپر کا وارث ہوتا ہے نہ کافر مومن کا وارث ہوتا یہ تو پرویزی ہو گیا یہ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ کا دشمن ہو گیا تو پھر جو صحابہ کو دشمن ہے مہارے نبی کا بھی کب دوست ہو سکتا ہے یہ تو وہ ہو گیا دہائی ہو گیا تو اب تو میں اسے جائیداد نہیں دیتا یہ عدالت جائیداد دلوائے گی کیونکہ پاکستان کے قانون میں تو وہ بھی کافر نہیں نا وہ پہلے اس کو پاکستان کے قانون میں کپڑ کروا لو پھر جائیداد نہ دینا ہاں مرزا ہی ہو جائے بے شک نہ دوڑ جائے گا تو وہ پاکستان کا قانون مانتا ہے تو اس لیے اللہ کی شریعت ہے ایک اور ایک ان کی ان تعوتوں کی تعوت کسی کہتے ہیں جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے یا اللہ کے ساتھ عبادت کی جائے اس کی اس کے بھی حلال کو حلال مانا جائے اس کے حرام کو حرام مانا جائے اس کے لیے نظر و نیاز کی جائے اس کی محبت کی وجہ سے ہر وہ کام کیا جائے جو بے شک جائے وہ نہ جائز وقت اس کی محبت کا تقاضا پھر اس کی عبادت ہو گئی پھر اس کی عبادت اللہ کے سوا کی جائے وہ تعوت ہے یہ تعاون نے شریعت بنائی اس طرح سے حلال حرام مولوی درویش نے بنائے اور جب عالم سے غلطی ہو جائے کسی حلال کو حرام کہہ دے کیا وہ بھی مجرم ہے نہیں وہ مجرم نہیں وہ تو نیک در انسان ہے جب اسے اس کی غلطی آجکارا کی جائے گی وہ رجوع کر لے گا توبہ کر لے گا جب آپ کو پتہ چل جائے کہ عالم نے غلطی سے فتویٰ دے دیا غلط فتویٰ دے دیا اس کے علم میں حدیث نہیں تھی یہ حدیث پڑی ضعیف اس کو صحیح سمجھ لیا تو اس عالم کو بڑے احترام سے بتائیں کہ میں فلاں جگہ گیا تھا ان عالم نے مجھے یہ حدیث لکھ کر دی ہے یہ قرآن کی آج لکھ کر دی ہے اور کہا کہ آپ کے فتوے میں آپ سے غلطی ہو گئی وہ اگر اللہ سے ڈرنے والا عالم ہے تو وہ کہے گا جزاک اللہ اور وقتی طور پر غصہ بھی آ جائے گا تو بعد میں آ کر آپ سے معافی مانگے گا اور کہے گا کہ بیٹا تم نے صحیح کہا تھا مجھ سے غلطی ہو گئی تھی اللہ کے معاملے میں اللہ مجھے معاف کرے اس وقت تیرے کہنے کا انداز ذرا گسا خانہ تھا مجھے غصہ آ گیا بعد میں میں نے خیال کیا کہ واقعی نبی علیہ سلاط السلام کی حدیث کے خلاف غلطی سے میں نے فتوا دے دیا تو میں معافی چاہتا ہوں کہ جو وہ عالم ربانی نہیں ہے وہ تو تاغوت ہے اور تاغوتی کام کر رہا ہے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا رہا ہے اللہ تبارک مطالعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ ہونے کے بعد قرآن محفوظ ہونے کے بعد تو میرے بھائیوں آج کا سبق میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ میں بھی وعدہ کروں تو اس پر عمل کروں گا آپ بھی وعدہ کریں وقول ہوں کولن بات کرو تو سیدھی بات کرو جو دل میں ہے وہ منہ پر لاؤ یہ نہیں کہ دل میں کھٹ اور منہ سے کہتے جاؤ اپنے بڑوں کی خاطر اپنے فائدے کی خاطر اور یا کسی کے ڈر کی وجہ سے رب قولن صدیدہ اس سے کیا ہوگا یسو آ مالاک سارے یا ہمارے ٹھیک ہو جائیں گے دنیا بھی اور دینی بھی اور ہماری دنیا بھی دین ہے اگر دین کی روشنی میں ہو تو ہماری دنیا بھی دین ہے تاریخ یسو آ مالاک یا کم ضرور کم اور ہمارے اللہ گناہ معاف کر دے گا اس سے بڑھ کر کیا ہے اور اس کے بعد جو اللہ اور رسول افقاض عظیمہ یہ اللہ کے رسول کی عطاط کریں یہی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاط اس سے امال ٹھیک ہوں گے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت گزار ہو جائیں گے تو جنت ہماری وراثت بنا دی جائے گی یہاں وارث کون ہوتا ہے فلاحی جی زمین کا وارث ہے تو اس زمین پر کوئی پاؤں رکھ کے دیکھے کوئی اپنا کلہ لگا کر تو دیکھے یہاں پر وارث آ جائیں کہ جناب لڑائی ہوگی مصیبت ہوگی بڑی زبردست مگر یہ وارث کب تک ہے جب تک زندگی ہے کیا پتا کتنے دن تک وارث ہے کل تیری اولاد وارث ہے نبی علیہ صلاح اسلام اس نے کہا بندہ کتنا عجیب ہے کہ اپنے وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے تیرا مال تو بھائی وہ ہے جو تم نے کھا لیا خرچ کر لیا اللہ کے راستے میں دے دیا باقی تو سارا تیرے وارثوں کا ہے تو وراثت یہ آرضی ہے جنت وراثت میں دے گا ہمیشہ کے لیے ہماری وراثت بنا دے گا اس سے بڑھ کر بھی کوئی انعام ہو سکتا ہے ایسی جنت جس میں لاز نعمتیں ہیں جس میں کبھی برا نہیں ہونا جس میں نہ پہانے کی مصیبت نہ پشاپ کی نہ بو دار پسینے کی کچھ بو دار پسینہ آئے گا یہی کافی ہوگا اور جوانیاں اور نوجوان ساتھ میں اور بچے اور بھائی سب جمع کر دیے جائیں گے نیکوں کو یہاں تک کہ جو ہمارے خاندان میں سے سال آدمی تھا وہ اوپر کے درجے میں ہوگا تو اللہ یہ نہیں کرے گا کیسے نیچے لے آئے ہمارے ساتھ کرنے کے لیے ہمیں اس کے ساتھ لے جائے گا ہمیں اس کا یہ فائدہ پہنچے گا اللہ مجھے رات کو جنت کے مستحق بننے کے اعمال پر گام کر دے آمین اور اللہ سب سے پہلے ہمیں دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توقی عطا فرمائے آمین اور جب سمجھ آ جائے اللہ پھر اس پر جم جانے کی توقی عطا فرمائے یہاں تک کہ ہماری موت اس حال میں ہو کہ ہم اللہ کے دین پر پہاڑ کی طرح جمے ہوئے ہو آمین تم اب اس مخلوق کو بھی کوئی نہیں روک سکتا یہ جو ہمارے اوپر آ رہی ہے اللہ در صبح مشکل پوچھنا ہو حاضر رہا مسئلہ حل کر میں تو وہی گل دستی کہ اللہ کے سب کوئی مشکل پوچھنا حاضر آپ